السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه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 فَتَرَكَ أُمَّتَهُ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءَ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلدین ربشر و یسرلی امین يا رب العالمين انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو مختلف رشتوں اور ناتوں میں بٹ جاتا ہے جکڑ جاتا ہے ان کے اندر اور ان سب کے کچھ نہ کچھ حقوق اس کے ذمہ ہو جاتے ہیں ان تمام حقوق کو ادا کرنا چاہے وہ اس کی اپنی مٹی کے ہیں والدین کے ہیں پھر ان کی نسبت سے آگے چل کے ننیال کے ہیں ددیال کے ہیں پھر سسرال کے ہیں پھر قوم ہے قبیلہ ہے پھر اس کی جو رزق کے اسباب ہیں وہاں اس کی ذمہ داریاں ہیں پھر اس کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے اس کے کچھ حقوق ہیں اس کے ذمے پھر اس کی ایک کتاب ہے اس کے کچھ حقوق ہیں اس کے ذمے پھر اس اللہ کا ایک رسول ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے رابطہ ہے ان کے کچھ حقوق ہیں وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور وہ شخص جو آپ پر ایمان نہیں رکھتا دونوں برابر نہیں ہیں بہیویئر کے لحاظ سے ڈیوٹیز کے لحاظ سے کھانا پینا گھر بنانا بچے پیدا کرنا بچے پالنا انہیں پڑھانا یہ تمام انسانوں میں مشترک یہ کوئی کمال کی بات نہیں یہ ہندو سکھ عیسائی یہودی آتش پرست اس کے علاوہ جو خدا کو نہیں مانتے ملحدین سب یہی کام کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایسی ذمہ داری نہیں جو خاص مسلمانوں پر ہی واجب ہو بلکہ یہ ایک انسانی ذمہ داری ہے سماجی ذمہ داری ہے ملک کوئی سا بھی ہو معاشرہ کوئی سا بھی ہو مذہب کوئی سا بھی ہو سارے یہ کام کرتے ہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم یہی کام کر کے مر جائیں دیر شڈ بی ا پوائنٹ آف ڈپارچر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں ہم ان سے ڈیپارٹ ہوں الگ ہوں تو ہماری منزل الگ ہوگی سارے لاہور والی فلائٹ پہ بیٹھ جائیں اور کراچی والے کہیں گے کہ ہم کراچی اتر جائیں گے اور پشاور والے کہیں پشاور نہیں لاہور جا رہی ہے تو پھر سارے لاہور ہی جا رہے ہو تو کام اگر فراون والے ہیں تو منزل موسا والی کبھی نہیں ہو سکتی مسجد جانا نہیں اور دعا مانگنی ہے کہ اللہ سجدے میں موت دے اس لیے کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں جو مسلمان کو مسلمان بناتی ہیں اور دوسروں سے الگ کرتی ہیں جو آیت ہم نے شروع کی ہوئی ہے اس کا یہ اینڈ ہے اور اس میں بحثیت امتی ہماری ذمہ داریاں بیان کی گئیں وہ رحمت جو طلب کی گئی تھی موسا علیہ السلام کی دعا میں اور جسے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ نہیں یہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے اللہ رسولات ونجیل بال معروف بالمعروف انہا منکر ویل الحمت و یو حرم علیہ القبائش یہ اس نبی کی ڈیوٹیاں وہ نبی کیا کرے گا پھر اس نبی پر ایمان لانے والے کیا کریں گے فلزین آ منوب تو پھر جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے وہ اس رحمت کے مستحق ہوں گے پھر ایمان لا کر نہیں رہ جائیں گے بلکہ ازارو ہو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جسے اللہ کا رسول مانا ہے پھر اس کی توقیر بھی اسی مقام کے مطابق کی جائے بلکہ اللہ پاک نے سورہ الحجرات میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم دلوں کا جائزہ لیتے ہیں جس دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا احترام ہوتا ہے ہم اتنا تقوا اسے دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں رسول اللہ جو اپنی آوازوں کو نبی کے سامنے پست رکھتے ہیں ان کے دلوں کا ہم نے امتحان لے لیا گہرائی اور گہرائی چوڑائی اور لمبائی سب ہم نے چیک کر لیا یہ وہ لوگ ہیں اللہ امتحان اللہ امتحان لے لیا اللہ نے قلوب تقوا تقوے کے لیے ان کے دل کو تو وہ توقیر کریں ان کی عزاروح اچھا جب توقیر کریں گے تو وہ توقیر عمل میں سامنے آئے گی کسی کی عزت ایک کیفیت کا نام ہے اور وہ کلبی کیفیت ہے ظاہر نظر نہیں آتا اور جب آپ کسی کی عزت نہیں کرتے تو تغیر پہلے اندر سافٹ ویئر کے اندر آتا ہے دل سے عزت نکل جاتی ہے وہ بھی عمل جتاتا ہے کہ اب نہیں یہ جو بجلی ہے یہ کیفیت ہے دیکھی کسی نے نہیں الیکٹرانس کسی کو نظر نہیں آتے وہ کام سے نظر آتے ہیں جب ہوتے ہیں تو بھی ان کا کام نظر آتا ہے اور جب وہ نہیں ہوتے تو بھی کام بتاتا ہے بچے سے بھی پوچھے دیکھو بجلی ہے تو وہ فورن بلب کی طرف دیکھے گا پنکھے کی طرف دیکھے وہ بجلی نہیں دیکھے گا بجلی کا کام دیکھے گا اور پھر اعلان کرے گا کہ لائٹ کوئی نہیں بھی. کام ہے جن کو چیک کرنے کے بعد اللہ پاک آئینہ دکھاتا ہے کہ ایمان کوئی نہیں ہے بھائی اور ایمان ہے اولا کا صدقوا سادقو اولا کا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا کہ ان کے اندر ایمان ہے تو قرآن حکیم ایک نقشہ دکھاتا ہے انگلی پکڑ کے ساتھ ساتھ لے کر جاتا ہے اور کلپ دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے یہاں ہو تم تو تم مومن ہیں. اسی طرح قرآن حکیم کے بھی ہمارے اوپر فرائض ہے ایمان لائیں اس پر اسے پڑھیں اسے سمجھیں اس پر عمل کریں پھر اسے دوسروں تک پہنچائیں جب ہم پڑھیں گے جب ہم عمل کرنا شروع کریں گے پھر ڈھیر ساری مشکلات شروع ہو جائیں گی پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن آپ سے بات کرے گا وہ آپ کو بتائے گا سمجھائے گا حوصلہ دے گا کہے گا دیکھو پہلوں کے ساتھ دیکھو کیا ہوا ہم ہنسے بھی تم انتدل جنتما صلی اللہ زین خلومن کب لکھوں تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم ایسے ہی جنت میں جا گھسو گے جب کہ تم کو وہ حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلوں کو پیش آئے تھے مست ملباسا و انہیں تنگیوں اور تکلیفوں نے گھیر کر رکھ لیا وہ زلزلوں یہاں تک کہ وہ ہلا مارے گئے زلزلے آئے شخصیتوں کے اندر یہاں دلدلے اندر وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ آسودا ساحل تو ہے تو لیکن شاید یہ تجھے معلوم نہیں ساحل پہ بھی موجیں اٹھتی ہیں خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں یہ زلزلے انسان کے اندر بھی آتے ہیں گھاٹیاں گر پڑتی ہیں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے قدم پھسلتے ہیں یہ صرف پلسرات پر نہیں پھسلیں گے یہاں پھسلیں گے وہاں ایکشن ریپلے دکھایا جائے گا یہاں گرے تھے تم معمولی سی بات تھی تو جب ہم عمل کرنا شروع کریں گے تو قرآن کی اہمیت واضح ہوگی جب وہ ہمیں تھامے گا پکڑے گا حوصلہ دے گا دین یو ول فیل قرآن ڈس اسپیک ٹو یو تمہارے ساتھ بات کرتے ہیں قرآن باتیں کرتے ایسے ہی نہیں پڑھنے والے اس کو روتے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں اس نے ہاتھ رکھا کہاں انگلی رکھی عمل کی دنیا سے جب نکلیں گے قرآن پر عمل کرنا چکا عمل کہاں کرنا ہے سماجی معاملات ہیں نا سب سے زیادہ تفصیل جو آئی ہے قرآن حکیم کے اندر صورتوں کی صورتیں سماجی میاں بیوی بی کے تعلقات سورہ تحریم سورہ اطلاق سورہ النساء سورہ المائدہ سورہ احزاب سورہ النور کیا ہے کامات گھریلو نماز کی تفصیل نہیں آئی ہے بیوی بی منانے کے لیے پانچ پانچ دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس تین تین رکوع آئے کس طریقے سے بات کرنی کیسے کرنے معاملات کو کیسے سنبھالنا ہے نئی بات بنی تمہیں اچھے نہیں لگی کوئی بات نہیں آسان تک رہو شی اللہ فی خیرن کثیرہ ہو سکتا کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند پسند ہو اللہ نے اسی میں تمہاری خیر رکھی ہو تم اللہ پر توکل کرو یہ دور کے ڈھول سوانے ہوتے ہیں باقی بیوی بیوی ہوتی چاہے ہو یہ جو بندے سمجھتے ہیں نا کہ ایک انگارا ہٹا کے دوسرا رکھوں گا تو پھر سکون آ جائے گا نہیں انگارا آگے بیوی بی بولے گی جواب دے گی بیمار بھی ہوگی گسا بھی کرے گی ناراض بھی ہوگی روٹ کے جائے گی ساری یہی کریں گی آپ کو پلاسٹک کی گڑیا چاہیے پرانے حکیم یہی کہتا ہے نا نشوز مرد کی طرف سے بھی ہوتا ہے عورت کی طرف سے بھی ہوتا ہے مرد جب لاپرواہ گھر کی طرف سے ہو جائے تو یہ نشوز ہے اس کا عورت گھریلو تق... گھریلو تقاضوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دے یہ اس کا نشوز ہے دونوں کا علاج پرانے میں بتایا گیا جب آپ عمل کرنا شروع کریں گے جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو معاملات سدھرنا شروع ہوں گے تکلیف بھی ہوگی لین دین کے معاملات ہیں رسم و رواج کو ترک کرنا یہ رسم و رواج جو ہیں یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارے اندر بیڈ سیکٹرز جو ہیں وہ بنتے چلے جاتے ہیں جب ہم کہیں پھنس جاتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ وہ گڑبڑ ہو گئی یعنی اللہ پاک نے تمام معاملات جو سماج کے ہیں وہ بالکل واضح طور پر بیان کر دیے ہیں جب بھی ہم ان کو بائی پاس کریں گے یقین جانے آپ سال بعد دو سال بعد چار سال بعد دس بیس سال بعد ڈیڈ اینڈ پہ پہنچیں گے بند گلی میں پھنس جائیں گے ایک ہی رستہ سے راتے مستقیم ہے بولا تب سب اللہ کی راہ ایک ہے تم مختلف رستوں میں مت پڑ جاؤ یہ مت سمجھو کہ تم نے یہ کر لیا تو کیا ہوا کوئی نقصان نہیں ہوا تمہیں کیا پڑتا یہ نقصان کب جا کے واضح ہوگا اللہ کی حد توڑنے کے بعد بندے کو ہر وقت ڈرنا چاہیے کیا پتہ نہیں کیا ہوگا میں اس رستے سے نکلا ہوں پتہ نہیں اب کیا ہو سرات مستقیم پہ ہو تو اللہ القلوب کا مطلب کیا اللہ یاد رہے تو دلوں کو اطمینان رہتے ہیں. اللہ یاد رہے کا مطلب اللہ کا حکم یاد رہے اللہ پاک نے فرمایا جمعہ پڑھ لو فارغ ہو جاؤ تو جاؤ جا کے تجارت کرو رزق ڈھونڈو کثیر اللہ کو صرف مسجد میں یاد نہیں کرنا کہ وہ کوٹا پورا کر لیے اور اب جا کے بےمانیاں کرنی ہے دکان پہ بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے کھیت پہ بھی رکھنا ہے عدالت میں بھی رکھنا ہے دفتر میں بھی رکھنا ہے اللہ وہاں ہے صرف مسجد میں نہیں ہے پڑھے سمجھے عمل کرے اور پھر پہنچائے ہم نے پہنچانا اب نیا نبی کوئی نہیں آئے گا جانے والے نبی نے ہمیں کہہ دیا بلغو عنی والا آیا جو جتنا جس حد تک صلاحیت رکھتا ہے وہ اس قرآن کو پہنچائے اگرچہ ایک آیت پہنچا سکتا ہو ہر آدمی کی اپنی صلاحیت ہے اپنے اوقات ہیں اپنی اس کے کچھ مجبوریاں ہیں احوال ہیں تو ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا گیا کہ تمہاری جو پریریٹی ہونی چاہیے وہ کتاب اللہ کو پہنچانا ہونی چاہیے اس میں پھر تمہاری صلاحیت دیکھی جائے گی کہ تم نے اپنی صلاحیت سے پورا کام لیا ہے کہ نہیں لیا لیکن کم از کم کم از کم ولو آیا ایک آیت تو زندگی میں پہنچا دو تاکہ پہنچانے والوں میں تمہارا نام شمار ہو جائے قیامت کے دن تو اس میں قرآن حکیم کے جو فرائض ہمارے ذمے ہیں جو اس کے حقوق ہمارے ذمے ہیں وہ بیان کیے گئے یہاں جو آیت ہم رہے ہیں سورہ الراف کی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں جو بحیثیت امتی جس طرح کوئی بندہ کسی کو اپنا باپ تسلیم کر دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر اس باپ کے سارے حقوق جو ہے وہ رویوں میں بھی اور لین دین میں بھی معاملات میں بھی وہ پھر اس کے ذمہ واجب ہو جاتے ہیں جب وہ کسی کو اپنی بیوی مان لیتا ہے تو پھر وہ سارے حقوق اس کے اپنے سر لے لیتا ہے اس کے بارے میں اس سے جوابدہ ہوتی اسی طرح جب کوئی کسی ہستی کو اپنا رسول مان لیتا ہے تو پھر اس رسول سے متعلق جتنے بھی حقوق ہیں وہ اس کے ذمہ واجب ہو جاتے ہیں اور ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا اس میں پہلا یہ ہے کہ فلزین آ منوبے جو ان پر ایمان لائیں یہود و نصارا میں سے اصل تو مخاطب وہی ہیں کہ یہود و نثارا جو ہیں وہ اس رحمت کے تب تک حقدار نہیں جب تک اس رسول رحمت للعالمین پر ایمان نہ لائے پچھلے سارے رسولوں کو مان لیں مواحد بھی ہوں تہجد گزار بھی ہوں یہ تحجد سارے رسولوں میں رہی ہے ساری امتوں میں رہی ہے اللہ پاک نے سرا الع عمران میں بیان کیا ان کے بارے میں کہ یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں منا کتاب یہ سارے عیسائی ایک جیسے نہیں ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں جو ساری ساری رات کھڑے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے رہتے ہیں آپ اندازہ کریں کہ عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں اور اللہ پاک ان میں جو نیک لوگ ہیں ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر ہم سب کی مخالفت کرتے ہیں اس میں نیک بد کی تمیز نہیں کرتے ہمارا دشمن ہے تو پھر ہمارا دشمن ہے لیکن اللہ پاک نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ تعریف کی ہے ان کی یہ بڑے نرم دل ہوتی یہ مومنوں کے قریب ہیں یہ راتوں کو کھڑے رہنے والے ہیں اب انہیں احساس ہوتا ہے کہ مخالفت کے باوجود اللہ پاک اگر ہمارے حق بیان کر رہا ہے اور ہمارے نیک لوگوں کی نیکی کو ضائع نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ باقی چیزیں بھی حق بیان ہو رہی ہیں تو ان سے یہ تقاضا کیا گیا فلزین منوبی تو جو اس رسول پر ایمان لائیں گے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ان اللہ زینہ آ منہ ہادین منامنا بلام فلاحمد رب ولا خوفنا کہ جی یہودی ہوں یا مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں یا سابی ہوں جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے اور نیک کام کرے اور آخرت پر ایمان رکھے آخرت میں اجرت کے لیے کرے دنیاوی مقصد نہ ہو اس کا تو اسے اس کا اجر ملے گا اس کو بنیاد بنا کر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے ان کی بات درست نہیں ہے قرآن کی ایک آیت سے قانون خزنی کیا جاتا جس طرح آئین کی ایک شک کو دوسری شک کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا تو سمجھ لگتی ورنہ پورا آئین ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے اسی طرح قرآن حکیم کی آیات کو بھی ایک بات کے بارے میں جتنی آیات آئی ہیں ایک مسئلے کے بارے میں جتنی آیات آئی ہیں ان سب کو جب آپ اکٹھا کر کے ملا کے پڑھتے ہیں تو صورت واضح ہوتی فلزین آمنو بھی اللہ شرط رکھ رہا ہے کہ وہ رحمت عامہ جو تم طلب کرتے ہو وہ جب تک اس ہستی پر ایمان نہ لایا جائے نہیں مل سکتی ایک بات سورہ محمد میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے امال صالح کیے آمن بے محمد عیسائی یہودی کہہ سکتے تھے نا کہ ہم تو واقعی اس پر ایمان لائے جو اللہ نے نازل کیے یہودی بھی کہتے تھے کہ یہ کتاب بھی اللہ نے نازل کی ہم بھی مانتے ہیں تورات اللہ نے نازل کیے عیسائی بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ انجیل ہم مانتے ہیں یہ قرآن حکیم نے کہا ذاکیل ہے جناب ہم ایمان ہی تو رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ اس پر ایمان رکھو یہ یہود درمیان کا ایک فارمولہ لے کر آئے تھے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیتے درمیان کی راہ نکالتے ہیں موسا علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے آپ بنی اسماعیل کی طرف رسول ہیں ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں کہ آپ بنی اسماعیل کے رسول ہے اللہ کے رسول ہیں لیکن جس طرح ہمارے یہاں رسول صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا کرتے تھے آپ صرف بنی اسماعیل کے لیے کو لیا انی رسول اللہ کم جمیا میں بنی اسماعیل کا نہیں میں پوری نو انسانیت کا رسول ہوئے. نبی نے کھل کے بتا دو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو نہ مانو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے ایک قبیلے کا رسول مان کے تو میرے اوپر بڑا احسان کرو گے اب تم مسلمان ہوگا نہیں تمہیں مجھ کو اپنا رسول بھی ماننا پڑے گا موسا کی شریعت کو چھوڑ کر میری شریعت بھی ماننی پڑے گی واضح ہوگا وہ مار سل کا اللہ کا بشیروا نظیرہ ہو ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام نو انسانیت کے لیے بشارت دینے والا اور وارننگ دینے والا بنا کر بھیج تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم آپ نے یہ کہا نا کہ جو ایمان لائیں اور اس پر یعنی اللہ پر اور اس کی وہی پر تو ہم تو ایمان رکھتے ہیں وہی پر یہ ہماری کتاب ہے ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ہم تو مسلمان ہوئے گا نہیں وہ جو نزلہ محمد اللہ پاک نے قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں نام لیا جہاں نام لینا ضروری تھا ورنہ پیار کی حد ہے کہ اللہ پاک نے نبی کو نام سے نہیں بلایا ایوہل المزمل یا ایوہل مدثر یا ایو الرسول رسول یا ایو النبی جہاں کلمہ پڑھنا مراد تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں اپنے انگوٹھے سے محمد رسول اللہ مٹایا اور صحابہ کو بڑی تکلیف ہوئی محمد بن عبداللہ لکھوایا بات یہ بھی سچی تھی کیونکہ کافر یہ کہتے تھے کہ اگر یہاں معاہدے میں یہ لکھ دیا گیا ہے محمد رسول اللہ اور ہم سائن کر لیں تو ہم نے تو آپ کو رسول مان لیا لڑائی کس چیز کی ہے پھر ہم محمد رسول اللہ کو نہیں جانتے یہ کنٹروورشیل جو ہے وہ معاملہ ہے ہم محمد بن عبداللہ کو مانتے ہیں آپ اس پہ محمد بن عبداللہ اور مکے والوں کے درمیان لکھیے آپ کہ یہ معاہدہ ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اچھا اس کو کاٹ دو مانا بے فل میں تو یہ کرنے والا نہیں جی میں محمد رسول اللہ کو نہیں کاٹ سکتا ادھر سے عمر فاروق رضی اللہ کے پیچھے سے کون پکڑ لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یہ کاٹنے لگے تو میں کھینچ لوں گا صحابہ نے فرمایا اچھا کرو مجھے دکھاؤ کہاں یہ ہے آپ نے انگوٹھے سے اس کو مٹا دیا کہا کہ اب لکھو محمد بن عبداللہ صحابہ کو یہ بات بڑی چوبتی تھی اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر اس کے متبادل وہ جو کٹا تھا محمد رسول اللہ فرمایا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدَ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ قیامت تک کے لئے لکھتے اللہ کافی اس بات کو ماننے کے لیے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور کوئی مانے یا نہ مانے رب کا ماننا ضروری ہے اور ساتھ حضور کے ساتھ جو تھے ان کی بھی تعریف کر دی یعنی اللہ نے غصہ نہیں کیا ان کے بہیویئر پر علی کے انکار پر اللہ نے غصہ نہیں کیا پیار آیا ہے کہ یہ عزت ہے میرے نبی کے ان کے دلوں کے اندر کہ ان کا نام مٹنے نہیں دینا چاہتے یہ لوگ وہاں ضروری تھا وہاں کہا و کفا بل شہیدہ محمد رسول اللہ محمد میں یہ ضروری تھا کہ الگ کر کے بیان کیا جائے کہ وہ جو نازل کیا گیا اللہ کے رسول پر اگر کہا جاتا تو وہ کہتے ہیں جی موسیٰ بھی اللہ کے رسول تھے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا عیسائی علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے عیسائی کہتے جناب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا پوائنٹ کرنا ضروری تھا کہ نہیں ولزی نزلہ محمد پر نازل ہو رہا اس میں اس استعمال کیا اللہ پاک تو یہ بات درست نہیں اب اسلام جو اللہ کا دین ہے ساری نو انسانیت کے لیے اور پوری کائنات مسلمان ہے اور یہ دین اس کے موجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام بھی اسلام ہی لے کر آئے ان دین ان اللہ اسلام اللہ کے نزدیک ہمیشہ دین کا نام یہودیت نہیں رہا عیسائیت نہیں رہا محمدیت بھی نہیں رہا محمد جو ہمارے یہاں اصطلاح استعمال ہوتے وہ درست نہیں ہے حضور نے اپنے آپ سے کچھ نہیں کیا حضور نے پہنچایا ہے یا رسول و ما انزل ضلع میں رب محمد ازم نہیں ہے یہ اسلام ہے اور اسلام صرف ہمارے پاس ہے اس کا مطلب ہے باقی بے دین ہیں ان دین عند اللہ الاسلام ہر زمانے میں اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی رہا ہے جب انہوں نے اس کو یہودیت بنایا تو اللہ نے نیا رسول بھیج دیا جب انہوں نے اس کو عیسائیت بنایا تو اللہ نے پھر اسلام کے نام سے اس کو دوبارہ بھیج دیا تو اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے جب یہودی عیسا علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تو انہوں نے اسلام کا انکار کر دیا وہ اسی وقت کافر ہو گئے تھے ہم نے جو بیت المقدس لیا تھا وہ عیسائیوں سے لیا تھا یہودیوں سے نہیں لیا تھا ہم نے عیسائیوں سے ٹیک اوور کیا تھا عیسائی تو حق جتا سکتے ہیں نہیں جتا سکتے یہودیوں کے قبلے کی تو اینٹ سے اینٹ بجا کے چلا گیا اللہ نے تورات میں کہا تھا میں تیرا دشمن تجھ پر چڑھا کے لاؤں گا جس گھر کی اینٹ پر اینٹ نہیں رہنے دے گا منگیتر تیری ہوگی اٹھا کے وہ لے جائے گا بچڑا تو پالے گا ذبا کر کے وہ کھائے گا یعنی یہ اللہ کا غضب ہوتا ہے کہ وہ جس قوم پر غضبناک ہوتا ہے اس قوم کے دشمن کو اس پر غالب کر دیتا اگرچہ وہ کافر ہوں اور یہ ناک کاٹنے والی بات ہوتی تم میرے دین کو نیچا دکھاؤ گے میں تمہیں نیچا دکھاؤں خیر تو اس کے لیے آج اسلام جس صورت میں موجود ہے کتاب و سنت کی صورت میں اس پر ایمان لاؤ گے تو اللہ کے بندے کہ گے باقی اپنا اپنا عزم لے کے بیٹھے رہیں کوئی یہودیت لے کے بیٹھتا ہے عیسائیت لے کے بیٹھتا ہے اللہ پاک دنیا میں ان کے انیک مال کا اس نے خود کہا ہے کہ وہ دنیا میں دے دیتا ہے, کسی کا کہ نہیں رکھتا من یرید الحیات من الحایات یرید ارید دنیا نوت ہی منہا ہم اس کو دے دیتے وہ مال آخر آسیب لیکن آخر میں اس کا کوئی حصہ نہیں تو جو ایمان لائیں اس نبی پر اس کو کوئی بائی پاس نہیں کر سکتا چاہے کتنا بڑا عالم ہو جی کوئی ضرورت نہیں ہے اس نبی پر ایمان لانے کی فلازین منوبی جب ایمان لائے گا نبی مانے گا تو پھر اپنی آواز نیچی کرے گا نظر نیچی کرے گا بلانے میں اللہ پاک نے فرمایا لات ال دعا اور رسول کا دعا بے دیکھو رسول کا بلانا اور رسول کو بلانا یعنی رسول کسی کو بلا بیچتے ہیں بندہ کہتا صبر کریں میں بس یہ کام کر کے آیا کہا نہیں رسول نے بلایا تو گویا خدا نے بلایا ہے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور رسول بلایا کریں تو فوراً لب کہا کرو جب بھی وہ تمہیں بلائیں اب اللہ کی آواز تو کسی نے نہیں سنی تمہیں محمد بلا رہے تمہیں کیا پتہ محمد بلا رہے خدا بلا رہا ہے انہیں کی آواز میں تمہیں حکم آئے گا یہ ایک صحابی ہے حضور نے بلایا وہ نفل پڑ رہے تھے ان نماز مکمل کی اور گئے تو نے پوچھا آپ کہاں تھے کہا کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا تون اللہ کا کال نہیں پڑھا جینا زندگی وہاں بٹ رہی ہے گویا اللہ اور رسول کے احکامات زندگی ہیں روحانی زندگی ہیں روح کی خوراک ہے جس طرح بدن کی خوراک ہے آپ کی اکسیجن جس سے آپ جیتے ہیں زندگی اللہ اسی لیے کہ گیا کہ جو اللہ کو نہیں جانتا نہیں مانتا یاد نہیں کرتا وہ چلتی پھرتی لاش ہے اسکائی لیب ہے وہ بیکار کا ڈیبری ہے وہ کچرا ہے کسی جگہ بھی گر سکتا ہے کوئی رشتہ نہ آتا کوئی اعتبار نہیں اس بندے کا جسے شریعت یاد نہیں ہے تو قانون کیا بنا نبی آواز دیتے ہیں نماز اسی جگہ چھوڑ دو جاؤ جس کام کی طرف بھیجتے ہیں وہ کام کرو واپس آؤ جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے شروع کرو سجدہ صاحب بھی نہیں روح پھر ان کی توقیر کرو آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت عباس عزت حمزہ آپ کے چچا تھے باپ کی جگہ تھے لیکن وہ بھی آپ کو نام سے نہیں بلاتے ہمیشہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارا کرتے تھے اللہ پاک نے فرمایا والی کم رسول اللہ لوگوں کان کھول کے سن لو تمہارے اندر یہ جو ہستی ہے نا یہ اللہ کے رسول ہیں تمہارے بتیجے بھی ہیں تمہارے داماد بھی ہیں لیکن تمہیں جو بات زین میں رکھنی ہے وہ رسول اللہ والی رکھنی ہے تم نے ان کے ساتھ اپنا ایچیٹیوڈ بحثیت رسول اللہ اور امتی والا رشتہ نبانا ہے چچا والا نہیں چچا بتیجے کو ڈانٹ بھی لیتا ہے نہیں یہ تمہارے بتیجے بھی ہیں تمہارے داماد بھی ہیں لیکن سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور تم ان کی امتی ہو لا طرفاغ سواتوتنبی کبھی اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو ان بت امال کموان تم تشعرون تمہارے اعمال حبت کر دیے جائیں نال انڈوائڈ کر دیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے یہ ہے ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے بندہ داخل ہوا اور جگہ ڈھونڈنے لگا تو لوگوں کی ڈسٹرب ہوتے ہیں لوگ تو آپ نے فرمایا جلس اے جلس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آ رہے تھے جمعہ پڑھنے وہاں آواز پہنچی ہے وہیں بیٹھ گئے ایک صاحب گھر میں اونٹ کو چارہ دے رہے تھے وہ وہاں بیٹھ گئے جس جگہ آواز پہنچی ہر بندے نے یہ سمجھا کہ نبی مجھے حکم دے رہے ہیں کہ بیٹھ جا یہ تھا صحابہ کا رویہ جس وجہ سے انہیں جو مقام ملا ہے وہ عبادت کی وجہ سے نہیں ملا نماز وہ بھی فجر کی دو ہی رکتیں پڑھتے تھے زور ان کی بھی چار رقت تھی روزے ان کے بھی انتیس اور تیس تھے آج ان کا بھی طواف سات چکروں کا ہوتا تھا مقام کیا ملا ہے نے سفیان سوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ عمر بن عبد العزیز انہیں خلیفہ راشد گنا جاتا ہے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کو پوچھا کہ ان کے ان اور امیر معاویہ رضی رضیلا دونوں میں سے افضل کون ہے آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد پر جاتے ہوئے امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو خاک چلی گئی ہے عمر بن عبد العزیز اس کے برابر بھی نہیں صحابی کا مقام ہے اپنا یہ مقام کس وجہ سے ملا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انبیاء کو چھوڑ کر انسانیت میں سب سے بہترین انسان ابو بکر صدیق سے انبیاء کو چھوڑ کر نو انسانیت میں سب سے خیر البشر بعد الانبیاء ابھی بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ کس وجہ سے تھا وہ نماز زیادہ پڑھتے تھے روزے زیادہ رکھتے تھے نہیں بل شی کان فی کلب ہی کوئی چیز ان کے دل میں ایسی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے وہ وہ محبت یعنی وہ وہ ہستی تھی کہ جس نے اس طرح اپنی ہستی کو گم کر دیا تھا محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی سوچ کو الگ کرنا ناممکن لگتا کہ کہاں حضور ختم ہوئے اور کہاں وہ بکر صدیق شروع ہوئے یہاں تک کہ بعض دفعہ بعض معاملات میں الفاظ بھی وہی وہ ہوتے تھے یعنی جب صلاح حدیبیہ ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے برا فروختہ تھے کہ یہ تو بڑی دب کر صلح ہوئی ہے ناک کٹ گئی ہے ابھی ہم نے بیعت کی تھی مرنے کی لڑنے کی اور ابھی صلح کر لی اس پر کہ جو مکے والا مسلمان ہو کر جائے گا تم واپس کرو گے اور تمہارا کوئی مرتاد ہو کر آتا ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے اور محمد رسول انہوں نے کٹوا کر محمد بن عبد لکھوا دیا اس سال ہمیں کرنے دیا اگلے سال کرو گے تو یہ تو ہماری ناک کٹ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ بات کی تو آپ نے فرمایا کہ ساری بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن عمر میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے ذمہ صرف اللہ کی بات ماننا فرض یعنی تم لوگ مجھے اپنے جذبات سے ہینڈل نہیں کر سکتے میں صرف اللہ کی کمانڈ پہ چلتا ہوں. انہوں نے یہاں سے وہ فارغ ہوئے تو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور ان سے بھی جا کے یہی کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا یہ اللہ کا گھر نہیں ہے کیا ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں کیا یہ اللہ کے رسول نہیں یہ کیا ہوا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ سے بالکل ورڈ ٹو ورڈ وہی بات کہی کہ عمر وہ اللہ کے رسول ہے وہ صرف اللہ کے حکم کے پابند ہیں ہم ان پر کوئی چیز تھوپ نہیں سکتے ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں جو وہ کریں یہ ہے ایمان تو یہی کلمہ وہ بھی یہی پڑھتے تھے اذان یہی تھی اقامت یہی تھی نمازیں یہی تھیں درجات کیوں بلند ہوئے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی ہستیوں کو گم کر دیا میلٹ کر دیا انہوں نے نبی کے حوالے کر دیا اپنا سب کچھ جس طرح نبی نے چاہا ان کو فارمیٹ کر کے جو چاہا لکھا انہوں نے قبائلیت بلا دی انہوں نے اپنے خون معاف کر دیے انہوں نے سود معاف کر دیے انہوں نے نبی جس کی بچی چاہتے جس کے ساتھ چاہتے بیاہ دیتے جس کا غلام چاہتے آزاد کر دیتے ان نبی اولا بلین انفیم اللہ نے گواہی دی کہ نبی ان مومنوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تیر آ رہے ہیں اور بندہ سامنے کھڑا ہے اس کے پاس اس کے اپنے تیر ختم ہو چکے ہیں اس نے ڈھال بنایا ہوا ہے نبی کے سامنے اپنے آپ کو حضور جب جام کے دیکھنا چاہتے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پیچھے یہ تیر بڑی شدت سے آ رہے ہیں یعنی مجھے لگتے تراسی تیر لگے اس بندے کو اس کا نام ہے عزت ازرو رسول سمجھو تو رسول کی طرح سمجھو یہیں سے تو ناپے جاؤ گے اللہ سے تمہارا قرب نبی سے تمہارے قرب کے ساتھ ناپا آئے گا آپ دیکھتے نہیں اسلام میں دوسرے ہیں ابو بکر صدیق رضی النان نے ان کی مثال دی ہے سورہ نور میں یعنی وہ اس جگہ پہنچ چکے تھے صدیق ہوتا ہی وہ ہے. جو سوچ کر جس کی فکر وہاں جہاں جا لگتی ہے جہاں نبوت کی حد ہے آخری جو سفر کیا اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس میں جو ان کا اونٹوں کو چلانے کی جو ہدی ہوتی ہے اس ہدی کے شعر ہیں کہ اللہ ہمارے حصے میں کوئی رسول نہیں ہے جب آپ ابھی مکے میں داخل نہیں ہوئے تھے رستے میں آپ کو بندہ ملا ان کا پتا نہیں چلا تمہیں تمہارے دوست نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے تو اب آپ بتائیے وہ بکر کے صدیق دل کی آواز تھی کہ ہمارے لیے ہمارے حصے کا رسول ہونا چاہیے وہ انکار کر سکتے تھے انہوں نے کپڑے نہیں بدلے اور حضور کے پاس تشریف لے گئے کہ میں نے یہ خبر سنی ہے آپ نے فرمایا بات تو سچ آپ نے وہیں تصدیق کر دی حضور نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا اور اس نے تردد نہ کیا سوائے ابو بکر کے یہ چل کر آیا جب پیٹرول کو آگ لگے کوئی بندہ اسپارک کرے یا تیلی جلائے تو سمجھ نہیں لگتی کہ پیٹرول اس تک آیا یا آگ اس تک گئی دونوں اس طرح سے شان کر کے جاتے ہیں یہ ہے ایمان کی کیفیت تو فلزین آ منو بہی جو لوگ ایمان لائیں اصلی والا ایمان منہ والا ایمان نہیں ویسے تو عبداللہ ابن نے بھی ایمان ہی لایا ہوا تھا نماز بھی پڑھتا تھا پہلی صاحب میں آ کر یعنی کہیں نہیں لکھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو لکھا ہے لیکن اس کا نام لے کر نہیں لکھا کہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا عبداللہ ابن مسعود کا لکھا لیٹ آئے تھے فجر کی سنتے انہوں نے پڑھی چھپ کر یہ صاحب پہلی صاحب میں پڑھتے تھے جو میں کہ حضور کھڑے ہوتے ابھی ممبر نہیں بنا تھا تو وہ آ کے اپنا کندھا پیش کرتا تھا لیکن دل میں کچھ نہیں تھا صرف زبان پہ تھا اندر فائل فولڈر خالی تھا تو اگر ایمان سچا ہو تو اس کے ساتھ ہی اس کے ڈرائیورز بھی انسٹال ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ہی ادھر ایمان لایا یہ نہیں کہ مہینے بعد عزت آئے گی ابھی رستے میں ہے ادھر ایمان زبان کہتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ادھر دل میں احترام انسٹال ہو جاتا حضرت زین سے نام آ رہا نہیں ان کے والد کا نام اس سال میرے زین میں آ رہا ہے یہ صاحب گرفتار ہو گئے جا رہے تھے عمرے پر رستے میں گرفتار ہو گئے تو مسجد نبی میں لے آئی بنو نفیہ کہ یہ بہت بڑے سردار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دی ہے یہ جو بات چلی ہے کہ کافر داخل نہیں ہو سکتا مدینے میں یہ کہاں سے چلی چلیے حضور کے زمانے میں تو کافر لا کے باندھے جاتے تھے ستونوں کے ساتھ نجران کے عیسائیوں کا جو وفد آیا ہے اس میں بڑے بڑے قصیث تھے ان کے چیف راہب تھے اور وہ بڑے یقین کے ساتھ آئے تھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ پورے یقین کے ساتھ آئے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کر لیں گے تصلیس پر تو ظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ, علیہ وسلم پھر اللہ کے رسول تھے آپ نے انہیں لاجواب کر دیا اس کے بعد پھر وہ مناظرے والی آیات نازلوں گی پھر ان سے کہو کہ ٹھیک ہے وہ مباہلے والی کو مباہلا کر لیتے ہیں تو اسی دوران ان کی نماز کا ٹائم میں خوشر کرنا شروع ہو گئے کیا بات؟ ہماری اجتماعی وہ عبادت کا وقت ہو گیا تو آپ اگر اجازت دیں تو ہم باہر جا کے اپنے وہ جو کافلا ان کا سامان تھا وہاں جا کے ہم آپ نے فرمایا اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تم یہاں کر لو بات یہی تو مسئلہ ہے کہ نبی تو ہیں اتنے وسیع القلب اور ہم نے دین کو اپنے اپنے قبیلوں میں بانٹ لیا ہے دین آیا پوری دنیا کے لیے آفاق کے لیے گلوبل دین ہے ہم نے اسے بند کر دیا شلوار قمیض میں متقی وہی ہے جو سلوار قمیض پہنتا پینٹ شرٹ پین ہی نہیں کہ مرتادو آ نہیں کہیں نام نہیں لکھا یہ برفیلے علاقوں کے لیے بھی آیا ہے یہ گرم علاقوں کے لیے بھی آیا ہے ہر قوم اپنا لباس اس سے لباس چھڑوانے کا کہیں حکم نہیں وہ اپنا قبائلی لباس پہنے جو بھی اسلام سے پہلے پہنتے تھے سطر ڈانپنے والا ہو جو شرطیں گنوائی گئیں حلال کا ہو سطر ڈانپنے والا ہو خوبصورت لگتا ہو تین شرائط گنوائی ایسا لباس ہونا چاہیے تو کہا یہاں پڑھ لو اور انہوں نے پڑھی اس کے بعد جب موبائل کا ان کو چیلنج دیا گیا انہوں نے قبول نہیں کیا مش... انہوں نے ہمیں ٹائم دیا جائے انہوں نے کو ٹائم لیا اور بیٹھ کے مشورہ کیا انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے یہ اللہ کے رسول ہے تم سارے جانتے ہو انہوں نے بدوا کر دی تو زمین تمہیں دسا لے گی بہتر ہے مبالہ مت کرو اور ان کے ساتھ سلا کر لو انہوں نے مبالہ کہا جی نہیں مبالے کو چھوڑیں آپ ہم ایمان نہیں لاتے آپ ہماری بات کے قائل نہیں ہوئے لیکن ہم بھی آپ پر ایمان نہیں لاتے لیکن ہم صلاح کرنے کے لیے تیار ہیں سلح کا معاہدہ باقاعدہ لکھا گیا اس کی شرائط پھر لکھی گئی اور وہ تابع ہو گئے اسلامی اسٹیٹ کے شہری بن کر رہنے کے لیے تو یہ پھر نام آتا ان بندے کا گرفتار ہو گئے سکون کے ساتھ باندھ دیا گیا حضور اس لیے باندھتے تھے کہ وہ دیکھیں ہم کیا پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں تو ان سے حضور نے پوچھا ہاں بھائی جب حضور نماز پڑھنے آتے تو کہتے ہیں ہاں بھائی کیا خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ماریں گے تو ایک لوارس کو نہیں ماریں گے بدلہ لینے والے بدلہ لے لیں گے میں قبیلے کا سردار ہوں چھوڑیں گے تو آپ اس شخص کو چھوڑیں گے کہ جو احسان مند ہے نہ شکرہ نہیں ہے آپ کے احسان کی قدر کرے گا پیسہ چاہیے آپ بولیں کتنا چاہیے تین دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہی پوچھتے رہے ان کو کھلایا جاتا پلایا جاتا رف حاجت کے لیے باہر لے جاتے ساتھی اپنی نگرانی میں کروا کے لا کے باندھ دیتے وہ بھی دیکھتے رہے سردار تھے قبیلے کے ساری ایکٹیویٹیز مسلمانوں کی حضور کے ساتھ ان کا احترام کا تعلق نماز وہ قرآن عربی تھے نا انہیں ترجمے ضرور تھے پڑھا جا رہا ہے نماز میں اور وہ سن رہے ہیں. آپ جب کسی کو مخاطب کر کے بات کرتے ہیں تو فوراً وہ اپنے مورچے میں چلا جاتا ہے مناظرے میں کبھی کوئی بندہ قائل نہیں ہوتا یہ یاد رکھیے کوئی اپنا عقیدہ تبدیل نہیں کرتا یہ ممکن ہی نہیں وہ فوراں اپنے آپ کو کچھوے کی طرح ڈھامپ لیتا ہے اپنا اور اپنے باپ دادا کے عقائد کا ہاں وہ کیسے ہوگا آپ وہاں نہیں ہوں گے پھر وہ چیز اس کے اندر چلی جائے گی پھر غور سے تعصب کو اتار کر سنے گا لیکن جب آپ سامنے ہوں گے وہ اپنا دفاع کرے گا تو برائے راست نہیں پڑھی گئی بلکہ آپ پڑھ رہے تھے اور انہیں سنا رہے تھے زہرا حضور سلیکشن بھی انہی آیات کی کرتے تھے جو عقیدے کے متعلق تھی تیسرے دن آپ نے منائیں چھوڑ دو چھوڑ دی دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے مسئلے مسائل ہو رہے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد بندہ دور سے کوئی نظر آئے مسجد ابھی اس طرح نہیں تھی اوپن اس کا ایریا تھا کہ اللہ کے رسول کوئی بندہ آ رہا ہے آپ نے فرمایا کہ اسی بندے کا نام لیا کہ وہ ہو سکتا ہے اور وہی وہ تھے پانی ان کے ٹپک رہا تھا داڑی سے نہا آ کے آئے تھے وہ کسی چشمے سے کہیں مجھے مسلمان کریں مسلمان ہو گئے ان کہا کہ اللہ کے رسول میں اگر یہ رسیاں بندے ہوئے یہاں ستون کے ساتھ بندے ہوئے مسلمان ہو جاتا اور ساری زندگی کوئی میری بات کا اعتبار نہ کرتا لو کہتے جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے اور میں یہ داغ لے کر مرنا نہیں چاہتا تھا مسلمان ہوئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں عمرے کے لیے جا رہا تھا اب آپ حکم کریں میں کیا کروں دیکھیں یہ ہے سرنڈر کرنا اب میری مرضی ختم ہو گئی ہے اس لا کے ساتھ ہم ساٹھ ستر سال زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں یہ لا یہ ہمارے اندر, اندر انسٹال نہیں ہوتی باقی کلمہ تو بعد میں رہے گا اس لا کی جھاڑو سے سارے رسم و رواج ساری بدتیں سارے غیر شرعی عقیدے چاہے کتنی تکلیف ہو اٹھا کے باہر صفائی کرو تاکہ رابطہ بندر آئے وہ اللہ کے دروازے سے تب آئے گا جب لا کے دروازے سے ہر چیز کی نفی کرو گے بتوں کو توڑ چاہے وہ تخیل کے ہوں بتوں کو توڑ پتھر کے ہوں یا تخیل کے ذرا بھی دیر نہ کر لا الہ الا اللہ جلدی سے توڑ کیا, کیا کلمہ پڑھا ہے نا کوئی درس نہیں سنا کوئی جمعہ کا خطبہ نہیں سنا وہ جانتے تھے اس لا کا مطلب کیا تبھی تو پڑھا نہیں ابو جائل نے اگر اسے پتا ہوتا کہ پتھروں کو سجدہ بھی میں کرتا رہ پڑھ لوں تو وہ پاگل تھا نہ پڑھتا اسے پتا تھا اس لا کا مطلب یہ کہ تمہارا اختیار اس بدن پر مال پر جان پر ہر چیز پر ختم ہو گیا اس لا کے ساتھ تمہارا کچھ نہیں رہا اس تکیے دار فقیر ن شالا لا لڑے یہ جو میری انا ہے جو قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اللہ کرے سے کلمے کی لا کا ناگ لڑے یہ مرے میری انا گلیاں ہون سواںجڑیاں رانجنی یار پھرے میرے رب کی مرضی چلے اور کوئی مداخلت کرنے والا نہ ہو میری چودراہٹ میرا رجپوت میرا بنگش دار بٹ کوئی چیز سامنے نہ آئے آتی ہے نا میری ناک سونڈ بن جاتی ہے اس وقت میری ناک کا مسئلہ دین کی کوئی بات نہیں یہ ہمارے معاملات میں یہی ہو. انہوں نے کلمہ پڑھا تو کہا اللہ کے کہ رسول جب مجھے گرفتار کیا گیا میں عمرے کے لیے جا رہا تھا اب آپ بتائیں میں کیا کروں میں جاؤں نہ جاؤں اب آپ کی مرضی میری مرضی ختم ہو گئی ہے آپ نے فرمایا جاؤ تم عمرہ کرو عمرہ پورا کر کے جاؤ تم یہ گئے ان سے پہلے ان کی خبر پہنچ چکی تھی مکے میں کہ وہ مسلمان ہو گئے یہ طواف کر رہے تھے تو ابو جیل ملا اور نے کہا تم محمد پر ایمان لاؤ اور یہاں آ کے بے خوف ہو کے تو میں طواف کرو ایسا نہیں ہو سکتا لیکن چونکہ ان کے حلیف جو تھے وہ کافی طاقتور تھے وہاں پہ انہوں نے کہا ہاں میں ایمان لایا ہوں اور تمہیں ایک بتاؤں مکے والوں کو اب یمن سے ایک دانہ گندم نہیں آئے گی جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے گندم سب سے زیادہ وہیں پیدا ہوتی تھی وہی سپلائی کرتے تھے بلاک ایڈ کر دیے اندازہ کریں مکے والے بھوکوں مرنا شروع ہوئے مکے سے بفت گیا حضور کے پاس مدینے کہ آپ یمن والوں سے کہیں کہ وہ گندم بیجے لوگ بھوکے مر رہے ہیں یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور پھر آپ کی عزت و توقیر کہ اپنی ہستی کو ان کے سامنے مٹا دے جو کہا گیا آپ کی طرف سے کہہ دیا گیا وہ فائنل ہے ہمارا اعتماد ہمارے سامنے تو حضور ہی ہیں حضور کے منہ سے نکلا ہے آپ نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے ہم نے مان لیا قرآن پہ جبرائیل کے بھی دستخط کوئی نہیں ہے اللہ کی مور کوئی نہیں ہے یہ محمد کی آواز میں سنا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم گفتہ وہ گفتہ اللہ بوجھ ایک ہی منہ سے حدیث نکلی ہے ایک سی قرآن نکلا ہے وہ بھی عربی ہے وہ بھی عربی ہے حضور نے کہا کہ یہ قرآن ہے یہ اللہ کا کلام اللہ کے کلام کے طور پہ لے کے کال کی بنیاد پر ہمارے پاس کوئی لیٹمسٹ, نہیں ہے اس کہ جی یہ قرآن ہے جو ہم چولہے کے پاس لے جاتے تو آگ لگ جاتی ہے جو ہی پانی میں ڈالتے ہیں تو میٹھا ہو جاتا ہے اس قسم کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے کلام اللہ اور حضور کے کلام کے درمیان یہ صرف حضور کا کال ہے جو کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں جب حضور پر ایمان متلزل جلد تو ساری بنیاد دین کی گر جائے گی یہ ہے فلازینسرو پھر جب آپ ان کی توقیر کرتے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج بتاتی ہے, آپ کا بہیویئر بتاتا ہے آپ ایک بندے کا احترام کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں مولوی صاحب ہیں آپ مولوی صاحب کے ہاتھ سے دوڑ کے چیزیں لے لیتے چھوڑیں جی مولوی صاحب میں پہنچا دیتا ہوں یہ کیا ہے توقیر ہے نا توقیر سامنے آئی عمل میں اسی طرح جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی توقیر ہمارے دل کے اندر ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی تو موت کے منہ میں کھڑا ہو اور تم مدینہ میں بیٹھے گپے مار رہے ہو ماں کاندین تھے اردو میں استعمال ہوتا ہے اہل مدینہ کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ نبی سے پیچھے رہ جاتے ہیں. نبی خطرے میں جا رہے ہیں اور یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. منافقین واپس آ گئے ہیں. تین سو بندے لے کے واپس آ گیا تھا عبداللہ بن اللہ اس پر تبصرہ نبی کی جان سے زیادہ اپنی جان کی رغبت فکر مت کرو تمہاری ہزار جانے لگ جائیں ایک نبی کی جان کی حفاظت کے لیے یہ تمہارے لیے اعزاز کی بات ہے بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں بدن بنایا اس لیے گیا اللہ کی راہ میں نیزا کھائے اور رب کی قسم میں کامیاب ہو گئے تو فلازین امن بہی وہ ازارو ہو وہ ہو توقیر کرو تو پھر ان کے مشن کو اٹھاؤ جو بوجھ انہوں نے اٹھایا ہے اللہ پاک نے کیا الفاظ استعمال کروایا فائنا مَا کم ماں ہوم مل تم ان کے ذمہ وہ ہے جو ان کو اٹھوایا گیا ہے حضور نے خوشی خوشی سیاسی پارٹی نہیں بنائی تھی حضور بڑے شائی شخصیت کے مالک تھے آپ بڑے باہ آیا تھے آپ مجمے میں گفتگو نہیں کیا کرتے تھے کسی اپنے آپ کو اکیلا رکھا کرتے تھے آپ پھر جب اللہ نے حکم دیا تو پھر آپ پبلک میں گئے آپ کو بوجھ اٹھوایا گیا ہے ماں الح ہے ماں ہم اسی سے بنا ہے ان کو جو اٹھوایا گیا وہ علیہ کو اور تم سے وہ سوال ہوگا اس کی پوچھا جائے گا اس کی ذمہ داری ہے جو تمہیں اٹھوایا گیا کیا اٹھوایا گیا وہ جو نبی کا بوجھ ہے وہ جو نبی والا بوجھ ہے شہادت الناس والا وہ ہم کو اٹھایا گیا ہے کہ نبی کے بعد تم اب اور رسول کوئی نہیں ہے تم ہی نہیں امت کا مینٹیننس کرنا ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے تم نے لے کر جانا لوگوں کے پاس عمل سے بھی اور نظریاتی طور پر بھی لہٰذا سب سے پہلے ہمیں نسرو ہو وہ تب آؤں نور جی دوسروں کے پاس جانے سے پہلے تمہیں خود اس نور کی پیروی کرنی پڑے گی جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں یعنی بڑی لاجیکل بات ہے کہ جو اطر بیچنے والے ہوتے ہیں انہوں نے سارے اتر شیشیاں ماری ہوئی ان کے پاس سے گزر جائیں تو پتا چلتا ہے اتر کے اندر سے گزر کرایا بندہ توجہ حاصل کرنے کے جو سرمے والے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کتنا نے ڈالا پتا چلتا ہے چمچ سے ڈالا ہے یہ قدرتی آپ جاتے ہیں جب مارکیٹ میں شاپنگ مال میں بخور والے نے باہر بخور جلایا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تم خود اس نور کا اعتبار نہیں کرو گے کس منہ سے لے کر لوگوں کے پاس جاؤ گے مینار پاکستان دے کر واپس آ رہے تھے راوی ریحان ہم تو بس میں وہ سے والا چڑھا دوں بچارہ کمزور سا تھا بڑا تو وہ کھنڈ کے عوضے بتا رہا تھا تو ایک سٹوڈنٹ تھا اس نے کہا چاچا خود بھی کھا لیا کرو کبھی مسلمانوں دوزروں کو بتاتے ہو خبی خود بھی عمل کر لو اس پر تو اس لحاظ سے سب سے پہلے فاللہ زینہ آمنو بہی ایمال لائیں وعزہ ان کی توقیر کریں ونسہ روح اور ان کی نصرت کریں کس میں حضور نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ میرا گھر بنا دو نصرت کس میں کریں اس مشن میں کریں اور اس نور کا اتباہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ان پر الا کام المفلحون یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے اللہ پاک مجھے بھی انہی میں سے کرے آپ حضرات کو بھی جہاں تک یہ آواز پہنچے وہاں تک واخر الحمد الحمدللہ رب اللہ